الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وملتبعهم بإحسان وعلى عين الدين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من المساء مثنى وثلاثة ورباع اللہ تعلف ایمان کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گلو المرام کی کتاب کتاب النکاح کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و زن کو پیدا کیا عدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہی سے ان کے جوڑے حوا کو پیدا کیا جیسا کہ سورہ نسا کی ابتدا میں اللہ تعالی اشاعت فرماتا ہے یا ربکم ابکم خلقکم من نفس معاہدہ ملک امنہا زو جہا اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے اور پھر اس نفس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اس کی بیوی کو پیدا کیا یعنی ہوا کو پیدا کیا وسط امن ہما رجالنگ کیسی و اور ان دونوں سے بہت سارے مرد و عورت پھیلا دیے اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس پوری دنیا میں بے شمار آدم الاصلاط السلام کی ضرورت بستی ہے اللہ تبارک مطالعہ نے مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی ضرورت قرار دیا ہے اور ایک جگہ اللہ تبارک مطالعہ نے ارشاد فرمایا و من آیا تھی انخل قلقا جل لا وجال بین مودتم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے تمہارے جوڑے بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو مرد اور عورت ایک دوسرے کی ضرورت ہیں ہر ایک کو دوسرے سے سکون ملتا ہے اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح جیسے مقدس اور پاکیزہ رشتے کے ذریعے سے قائم کیا ہے مرد عورت کا یہ رشتہ نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے اور اس نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی بی شوہر بیوی بی ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے ذریعے سے محبت اور مودت پیدا کیا ہے وہ جان بے نہ و رحم ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے محبت دل میں پیدا ہوتی ہے ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہن نہ لباس الحکم لِبَاسٌ لَّهُن کہ یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو لباس انسان کی, کی بدن سے بالکل چپک کر کے رہتا ہے اور انسان کی ستر پوشی کرتا ہے اسی طرح سے مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں ایک دوسرے سے بالکل قریب رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے پردہ پوشی اور ستر پوشی کا کام کرتے ہیں تو یہ نکاح بڑا عظیم رشتہ ہے جن قوموں نے یا جن لوگوں نے اس عظیم رشتے کی قدر نہیں کی اور منمانی اور آزادی کی زندگی گزارنے کا ارادہ کیا یا جو قومیں کر رہی ہیں یا جو لوگ کر رہے ہیں جسے آزادی کہہ لیجئے یا جو ہے عوارگی کہہ لیجئے وہ لوگ اس عظیم اور مقدس رشتے سے نا آسنا ہے اور آج ان کے اعتبار اعتماد بھروسہ اٹھ گیا ہے میاں بیوی کا بھروسہ میاں کا شوہر کا بیوی سے بھروسہ اٹھ چکا ہے اور بیوی کا شوہر سے بھروسہ اٹھ چکا ہے آج مغربی کلچر یورپ اور امریکہ کے اندر جو لوگ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اصل میں پورا معاشرہ اور پوری سوسائٹی ان کی تباہ ہو کر کے رہ گئی ہے اسلام نے اس مقدس رشتے کا احترام کیا اور اس کا خیال کیا اور اسلام نے اس رشتے کو بڑا عظیم رشتہ قرار دیا لہذا اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے اصول اور ضوابط بیان فرمائے قرآن کریم میں بے شمار آئے اس دیواجی زندگی سے متعلق بے شمار آیتیں بیان فرمائی ہیں جیسا کہ چند آیتیں ابھی آپ لوگوں کے سامنے سے گزری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح پر ابھارا ہے ضرورت پڑنے پر اور عدل و انصاف اگر آدمی کر سکتا ہے تو دو دو شادیاں کرے تین تین کرے چار چار کرے اور اگر کوئی عدل نہیں کر سکتا تو ایک پر اتفاق کرے اور ایک کے ساتھ بھی حق تلفی نہ کرے اس پر ظلم نہ کرے زیادتی نہ کرے کہ وہ اس کے ماتحت آ گئی ہے تو پھر جو ہے اس کے اوپر جو چاہے ظلم اڑھائے جو چاہے اس سے کروائے جو چاہے اس سے مطالبہ کریں وغیرہ وغیرہ جیسا کہ آج معاشرے میں بہت ساری چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کے حقوق کو ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ وہ الحن ن مطر الدی الحن ان کے لیے بھی ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو تمہارے لیے ہیں ان کے لیے بھی وہی حقوق, حقوق ہیں جو تمہارے حقوق ان کے اوپر ہیں اسی طرح سے ان کے حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں لیکن ورن عَلَيْهِنَّ الحد لیکن مردوں کو ایک گونا فضیلت دی گئی ہے ان کے مقام کی وجہ سے اور ان کی محنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فضی دی ہے تو یہ نکاح اس کے بڑے بہت اہم مسائل ہیں اور نکاح کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل یہ نہیں کہ نکاح کے بعد سارے راستے بند جیسا کہ دوسرے مذاہب کے اندر ہے اگر شوہر اور بیوی کے درمیان گزر بسر نہیں ہو رہا ہے اتفاق نہیں ہو رہا ہے عائلی زندگی جو ہے ہنسی خوشی نہیں گزر رہی ہے تو شریعت نے جو ہے ایک دوسرا راستہ بھی کھولا ہوا ہے میاں کے لیے شوہر کے لیے بھی بیوی کے لیے بھی شوہر طلاق دے سکتا ہے بیوی کو اور بیوی کھلا لے سکتی ہے تو اس طرح سے تاکہ جو ہے معاشرے میں ایک خوشحال زندگی لوگ گزارے اور معاشرہ پاک صاف رہے معاشرے سے پہش بدکاری زناکاری ختم ہو اور وہ کیسے ختم ہوگی اسی نکاح کے رشتے کے ذریعے سے ختم ہوگی اور اس نکاح کے رشتے کے علاوہ ایک اور ہے ایک اور رشتہ ہے اور وہ ہے لونڈی اور آقا والا معاملہ لیکن وہ آس کی وقت آج کے وقت میں نہیں ہے تو اس نکاح کے ذریعے ہی سے ہم اپنے معاشرے کو پاک و صاف کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں سلسلے میں آگے آ رہی ہیں اور پہلی حدیث جو اسلسلے میں ذکر کی گئی ہے وما اپرتا ہوں ان عبداللہ ابن مسعود نضی اللہ تعالی عنہ قال قال لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءت فلیتزوج فإنہو اغض للبصر و احسن للفرج و احسن للفرج و لم يستطع فعله بالصوم فإنہو له وجاء متفق عليه کتاب النکاح سے متعلق یہ حدیث ذکر کی گئی ہے اور نکاح کا مطلب ہوتا ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں اصل میں لغت کے اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ملانا ملانا اور اس عقدے کے ذریعے سے میاں بیوی بی آپس میں مل جاتے ہیں اور نکاح کا مطلب جو ہے ایک کسی چیز کو ایک دوسرے میں داخل کرنا یہ بھی ہوتا ہے اور نکاح کا مطلب جو ہے لغوی یا آشرعی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس میاں بیوی بی یا عورت اور مرد کے درمیان عقد کے ذریعے سے جو باہر میں تعلق قائم ہوتا ہے اسی کو نکاح کہا جاتا ہے اور نکاح کا ایک معنی وتی اور جبا کے بھی ہوتے ہیں کہیں کہیں قرآن میں اس کے اس معنی میں بھی استعمال ہے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت شباب شاب کی جماعت معاشرہ مانے کیا ہوتا ہے معاشر مانے جماعت اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو اپنے اندر شادی کرنے کی جسمانی اور مالی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے البا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور البا کا مطلب ہوتا ہے دو تفسیر کی ہے ایک تفسیر تو اہل علم نے کی ہے یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص سے جسمانی اور مالی طاقت رکھتا ہے یعنی جسمانی بھی طاقت رکھتا ہے کہ عورت کی جنسی ضرورت پوری کر سکے اور مالی طاقت رکھتا ہے کہ عورت کے لیے گھر مہیا کر سکے اس کے لیے نان نفقہ سکنا آپ سب لوگ سنتے ہوں گے نان نان نفقہ سکنا نان یہ سب تینوں لفظ تقریبا فارسی کے نان نفقہ ایک لفظ نان کا یہ فارسی ہے دو لفظ عربی کے ہیں نان مانے کیا ہے روٹی یعنی کھانا کھانا پانی کا انتظام کر سکے نفقہ یعنی اور دیگر اخراجات جو ہیں اور سکنا کا مطلب سکن سے ہے اور سکن مطلب ہوتا ہے گھر کہ یہ تینوں چیزیں جو مہیا کر سکے بیوی کا خرچ اٹھا سکے ہاں تو یہ مطلب ہے البا کا دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس سے اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص سے شادی کے لوازمات اور خرچ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے فل یا اسے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ شادی کر, کیونکہ شادی کر لینے کے بعد یا یہ نکاح یا یہ شادی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے نگاہیں جھک جاتی ہیں یعنی جب ایک شخص کی شادی ہو شخص کی شادی ہو جاتی ہے بیوی اس کو مل جاتی ہے تو پھر اپنے بیوی ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور جو اس کی نگاہیں شادی سے پہلے جوانی میں ادھر ادھر اٹھتی تھی جو ہے غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے تو وہ نکاح کی وجہ سے کیا ہے کہ آدمی اپنی نگاہیں بھی اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کر لے گا وہ اخصر الفرد اور شرمگاہ کی بھی اس سے حفاظت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا مقصد بیان فرمایا اس حدیث کے اندر اس حدیث کے اندر کے اس نکاح سے آدمی کی نگاہیں بھی پاکیزہ ہو جاتی ہیں اور شرمگاہ بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص منگ من لی مابین بین ہی او بین بینا رجلئی ہی اگمن لہ الجن کہ جو شخص سے اپنے دو جبڑوں کے درمیان درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے دے یعنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں تو یہ نکاح جو اس نکاح کی وجہ سے آدمی کی عزت اور عصمت محفوظ ہو جاتی ہے اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے جائز طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے لہذا اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اور ایک چیز اور ہے یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کو باعث برکت قرار دیا ہے سور نور کے اندر اللہ تبارک کو تعالا شاید فرماتا ہے وَانْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمَّ مِنْ عبادِكُمَّ <مَيْمَائِكُم> کہ جو غیر شادی شدہ ہیں یا اسی طرح سے تمہارے غلام ہیں تمہاری لوڈیاں ہیں ان کی شادی کر دو کرا اگر یہ فقیر ہوں گے فقرا اللہ فضلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضلے سے مالدار کر دے گا نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک مطالعہ برکت عطا فرمائے گا کوئی اپنے اندر اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ اس کو ہم اس کے اندر ہمت ہے کہ اگر وہ شادی کر لے گا تو انشاءاللہ محنت کر کے روزانہ ہی کمانا صحیح یعنی نان نفقہ سکنا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس بالکل بہت زیادہ پراپرٹی ہو اور سب کچھ ہو بھائی کچھ لوگ تو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں اپنے بال بچوں کو جلا رہے ہیں کرایہ کے گھر پر لے کر رکھ رہے ہیں کرایہ کے گھر پر کرایہ کا گھر لے کر کے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ یعنی مالی استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل بہت زیادہ سب کچھ ساری چیزیں مہیا ہوں آدمی کے اندر اگر ہمت ہے کہ ہاں بھائی مختصر سے اس کے پاس وہ ہے اور جو ہے روزانہ کمانا کھانا ہے تو وہ بھی شادی کر لے اپنے آپ کے اپنی عزت کی رسمت کی حفاظت کرے اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو فرمایا ہے اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالی انہیں اپنے فضلے سے مالدار کر دے گا یقیناً ایک سے جب دو ہوں گے تو برکت آئے گی کہ نہیں جی ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کی روزی پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی ہے یہ آدمی کی اپنی انسان کی بھول ہے کہ سوچتا ہے کہ جو ہے شادی کر لیں گے تو کیسے اس کو کھلائیں گے پھر شادی کر لیں گے تو پھر بچے پیدا ہوں گے بچوں کو کون کھلائے گا یا یہ کہ کسی کی شادی ہو جاتی ہے آگے بات آئے گی تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہاں بچے دو ہی اچھے ہاں ہم دو ہمارے دو یہ سب سارے مقولے آپ لوگ جو ہے سنتے ہوں گے ہاں تو ایسے لوگوں کو کیا اللہ تبارک و مطالعہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ تبارک و مطالعہ پیدا ہونے سے پہلے روزی لکھ دیتا ہے بس یہ کہ آپ کے گھر میں روزی بھیج رہا ہے آپ کے گھر میں روزی بھیج رہا ہے تو ایک سے دو ہوں گے تو برکت پڑے گی کہ نہیں ایک مثال میں دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پارا ملواحد یقفیل ایک آدمی کا کھانا دو آدمی کے لیے کافی ہوگا کیونکہ جب دو آدمی جمع ہو گئے تو دو آدمی آدمیوں کی برکت ہوگی بھائی تو اسی طرح سے بیوی آئے گی تو برکت لے کے آئے گی کہ نہیں بیوی کے, اس کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے مقدر میں اعلی اولاد جو مقدر میں کر رکھی ہے تو وہ سب برکتیں اللہ تبارک مطالعہ انتظام کرتا ہے بس آدمی کو اللہ کا فضل جائز طریقے سے تلاش کرنے کرنا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے ہمت نہیں ہار ہارنی چاہیے آدمی سوچے دیکھے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور بھروسہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ محنت بھی کرتا ہے وسائل اپناتا ہے اور ذرائع اپناتا ہے تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بچوں کے بڑھنے کے بچوں کے اضافے کے ساتھ ساتھ جس قدر اس کے بچے ہوتے جاتے ہیں اس کی فیملی بڑی ہوتی جاتی اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کشادہ کرتا جاتا ہے اس کی روزی بڑھتی جاتی ہے اور اس کے گھر میں برکت آتی جاتی ہے بس یہ ہے کہ آدمی کو جو ہے نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے محنت اور مشقت سے جو ہے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے ورنہ تو کتنے کاہل لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں جو ہے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں ماشاء اللہ کہ محنت کرتے ہیں اور اپنے بال بچوں کو اچھی طرح سے محنت کر کے کھلاتے پلاتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہوں جی وہ منلم یہ سوتے जो ہی بھی سو اور جو شخص ہے اپنے اندر اپنے اندر جو ہے یہ بھی کا یہ البا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مالی استطاعت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا کہ جو شخص آئے نوجوانوں کے جواب تم میں سے اگر کوئی شخص مالی استطاعت پہ ہی رکھتا ہے تو اپنی جسمانی استطاعت کو یعنی اپنی جسمانی طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرے پھر فائل ہی جو شخص سے مالی استطاعت نہیں رکھتا ہے جسمانی استطاعت رکھتا ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے اور یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بھی ہے ان بیچلر لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنے وطن کو چھوڑ کر کے یہاں سعودی عربیہ میں کمانے کے لیے آئے ہے روزی کمانے کے لیے اور ان کی فیملی یہاں پر نہیں ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی روزے رکھیں تاکہ لفظ کنٹرول میں رہے روزہ سے نفس کیا ہوگا کنٹرول میں رہ گئے یہ اچھا علاج ہے در بیوی کو بھی روزہ رکھنا چاہیے در شوہر کو بھی روزہ رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے نفسے کنٹرول میں رہے فن لہو <وِجَا> لہو کیوں اس لیے کہ یہ روزہ کیا ہے اس کو اس کے لیے کیا ہے کنٹرول میں رکھنے والا ہے اور وجا کا اصل میں لغوی معنی کیا ہے وجا یہ لفظ ماخوذ ہے کس سے یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ جانور کو خسی کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وجا کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ بکرے وغیرہ کو اپنے یہاں کرتے ہیں نا اس کی جو ہے کھسی کر دیتے ہیں تو اس کی شاوت کو ختم کر دیتے ہیں اس کی رگ کو کاٹ دیتے ہیں تو کیا ہے اس کے اندر جو ہے شہوت ختم ہو جاتی ہے تو روزہ رکھیں گے تو روزہ یہ ہماری ہماری خواہشات کو کیا ہے کچل دے گا کنٹرول میں رکھے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین علاج بتایا ہے اتنا بہترین علاج کہیں کسی مذہب کسی دین میں ہم کو نہیں مل سکتا نکاح کے تعلق سے ایک بات ضروری ہے کہ نکاح کا حکم کیا ہے شریعت میں ایک مرد کے لیے نکاح کا حکم کیا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نکاح جو ہے فرض ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نکاح سنت اور مستحب ہے اور اس حدیث سے شاید استدلال کیا لوگوں نے کہ فمر رضبان سنتی فلائیسہ ملنی ابھی ان کا ذکر آ رہا ہے آگے کہ دو شخص میری سنت سے منہ مو موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے تو اصل دیکھیے اصل میں اس مفہوم کے اندر یا اس حکم کے اندر تفصیل ہے مطلق طور پر نہیں کہا جائے گا کہ فرض ہے یعنی ایسے نہیں سب کے لیے حکم نہیں لگایا جائے گا کہ سب پر نکاح کرنا فرض ہے اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ سب کے لیے نکاح سنت ہے کوئی چاہے کرے چاہے کوئی چاہے نہ کرے تو اصل میں اس میں تفصیل یہ ہے اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر جسمانی طاقت اور قوت رکھتا ہے اور اس کو ڈر ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو حرام کام میں مبتلا ہو جائے گا گناہ کر بیٹھے گا ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس مالی استطاعت بھی ہے طاقت بھی ہے تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا کیا ہے فرض ہے بات سمجھ میں آئی جسمانی اور مالی طاقت دونوں ہے اس کے پاس اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے بارے میں یہ ڈر محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا کیا ہے فرض ہے اور ایسا شخص ایسا شخص جس کے پاس جو ہے جسمانی طاقت بھی ہے اور مالی طاقت بھی ہے لیکن اس کو اپنے اوپر اعتماد ہے بھروسہ ہے کہ ہاں ایسا نہیں پرہیزگار ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا تو ایسے شخص کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ ایسا ایسے شخص کے لیے سنت ہے اس کے لیے فرض نہیں ہے اور ایسا شخص جس کے پاس مال نہیں ہے اور اس کے پاس جسمانی طاقت ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے نسخہ بتا دیا ہے کہ وہ روزہ رکھے اور روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ہفتے میں پیر اور خمیس کا روزہ رکھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی طرح سے مہینے میں تین روزے رکھے تیرہ چودہ پندرہ عربی چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے اس میں رکھے اسی طرح سے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دابود علی سلاۃسلام کے روزے کو بھی پسند فرمایا ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ نہ کرے رکھے یعنی افطار کرے ہاں افطار کرنے کا مطلب یعنی روزہ نہ رکھے جی تو یہ شریعت میں علاج بتایا گیا ہے اور اگلی حدیث میں ایک بات اور آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی شخص سے بال بچوں کے جھمیلے سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے اگر کوئی شخص سے نکاح نہیں کرتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہے وہ کیا ہے گنہگار ہے جیسا کہدیش آ رہی ہے انالسمان کی ندی اللہ تعالی عل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمد اللہ وسن لاک انا سلی و انام و اسم و افتر و اتز و جنسا سنتی فل سمنی متفق سب لوگ غور غور سنیے گا یہ حدیث بہت سارے مسائل میں بیان کی جاتی ہے اور نکاح کے مسئلے میں بھی ذکر کی جاتی ہے واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تین صحابہ تشریف لائے آپ کے گھر والوں سے امہات المومنین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں پوچھا کون سے اعمال کے بارے میں پوچھا نفلی اعمال کے بارے میں نفلی عبادت کے بارے میں پوچھا اس لیے کہ فرض کے بارے میں تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں اور جو ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے فرائض کے بارے میں نہیں انہوں نے نفلی عبادت کے بارے میں پوچھا تو گھر والوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی عبادت کرتے ہیں کہ رات میں سوتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں قیام النل بھی کرتے ہیں تاجد بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں اور کبھی روزہ نہیں رکھتے ہیں کبھی رکھتے ہیں تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نفلی عبادت کو بہت کم سمجھا کا ان تقاللہ ان لوگوں نے کم سمجھا اور یہ خیال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ آف ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لیے یہ نفلی عبادت تھوڑی سی بھی ہوگی تو یہ ان کے لیے کافی ہوگی ہمارے لیے کافی نہیں ہوگی تو ان میں سے ایک شخص نے کہا ایک صحابی نے کہا کہ میں تو جو ہے اب رات بھر عبادت کروں گا سونگا ہی نہیں دوسرے نے کہا کہ اب جو ہے میں ہمیشہ دن میں روزہ رکھوں گا ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا ہاں کبھی جو ہے روزہ چھوڑوں گا نہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عید بقرید بھی رکھیں گے روزہ حرام دنوں چار مہینے سال میں پانچ دن جو ہے ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے منع ہے حرام ہے تو کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا یعنی کبھی دن میں کھانا نہیں کھاؤں گا ہمیشہ روزے سے رکھوں گا تیسرے شخص نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا اور اس عورتوں سے دور رکھوں رہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے آئے تو توج متحرات نے تینوں آدمیوں کے واقعے کو بتایا اس واقعے کو بتایا کہ تین آدمی آئے تھے تین صحابہ ایسے آئے تھے اور ایسے ایسے انہوں نے پوچھا اور پھر آخر میں اس طرح کا ارادہ کر کے اور عزم کر کے گئے ہیں تو اب دیکھیے ذرا سا کہ یہاں پر ان کا ارادہ کیا تھا نیک ارادت وہ تھوڑی سی عبادت کو کم سمجھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو کم سمجھ رہے تھے زیادہ عبادت کرنا چاہتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ جو ہے ممبر پر تشریف لے گئے لوگوں کو جمع کیا اور اللہ کی تعریف بیان کی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں سے کہا کہ باں بال اس طرح کا لفظ استعمال کیا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس اس طرح سے بات کرتے ہیں ہاں تم میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اللہ کا تقوی میرے اندر زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا رمضان کی بات نہیں ہو رہی نفلی روزے کی بات ہو رہی اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں میری بیویاں بھی ہیں پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ فمن رغبان سنتی جو میری سنت سے منہ موڑے رغبت ہاں نہ کرے یعنی رو گردانی کرے جس کو کہتے یا منہ مو موڑے میری سنت سے تو وہ مجھ سے نہیں ہے تو یہ حدیث بہت اہم ہے یہ حدیث بہت اہم ہے تئیم آنے میں تمام پوری شریعت اس کے اندر آ جائے گی یہ سمجھ لیجئے پوری شریعت آ جائے گی کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون سا عمل کتنا کم ہے کہ زیادہ ہے ہم کو زیادہ کرنا چاہیے ہاں ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے لیے کافی نہیں ہم کو زیادہ جیسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یا کرتے ہیں ایسے لوگ تو ان کے لیے یہ حدیث کیا ہے بہت سخت ان کے لیے وعید ہے یہ حدیث اور ان کو چوکانے والی حدیث ہے کہ زیادہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے نہیں حکم دیا بلکہ تھوڑا عمل ہو اچھا عمل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو زیادہ عمل اگر ہو لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو پھر اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نہیں قبول کرے گا ایسے لوگوں کا عمل ان کے منہ پر مار دیا جائے گا لیکن سن صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنتی فلح سمنی میری سنت سے مِّنِّ جو منہ موڑے, مو موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں تو پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا پورا دین جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا ہے منمانی نہیں کہ جیسے چاہا اپنی طرف سے نکال لیا عبادت کا طریقہ نکال لیا نمازوں کا طریقہ نکال لیا کوئی نماز, کسی نماز کا اضافہ کر لیا منمانی دین میں نہیں ہے دین میں کیا ہے دین نے ہمیں اپنے گھیرے میں رکھا ہوا ہے قرآن اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس انداز سے قرآن قرآن اور حدیث پر عمل کیا جیسے سمجھا اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے یہ صحابہ اکرام ہی تو تھے جو آئے تھے کون سے لوگ تھے یہ صاحب اکرام تھے کیا ارادہ لے کے آئے تھے ہم؟ نیک ارادہ لے کر کے آئے تھے اپنی نظر میں ان کی نظر میں وہ نیک تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمبی کی کہ نہیں کہ جو تم لوگوں کا خیال ہے وہ غلط ہے اسی طرح سے اگر کوئی شخص ہے یہ کہے کہ جی ہم بہت بزی ہیں بہت مشغول ہیں اور ہم جو ہے کہاں بال بچوں کہ حق ادا کر پائیں گے ہم جو ہے بال بچوں سے کے جمے ولے میں نہیں پڑیں گے ہم کو بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں یہ ہے وہ ہے تو وہ گویا کہ اللہ کی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی مشغول پیدا ہوا ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ کے اتنی ساری کیا کہتے ہیں ذمہ داریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی تربیت کی جہاد کی اور کیا کہتے ہیں پورے معاشرے کو سوسا ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیزی اور مشغول تھی ایک بیوی نہیں کتنی بیویاں تھیں ہاں گیارہ گیارہ بیویاں ہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی کی پہلے وفات ہو گئی باقی اور بیویاں تو تقریباً جو ہیں بیچ میں اور بھی ایک بیوی ایک دو بیویوں کی وفات ہوئی لیکن اکثر اتنی بیویوں کے حقوق ادا کرنا دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینا پھر اسی طرح سے مسلمانوں کی زندگی اور کیا کہتے مدینے کی زندگی ہر دشمنوں کا خوف ڈر جہادی زندگی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئس سالہ زندگی میں مکہ کی زندگی تو ہاں تیرہ سال کی وہ مشغول ہی رہی دعوت و تبلیغ میں مدینی مدینے کی زندگی آپ دیکھ لیں آپ کتنے مشغول رہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی زیادہ مشغول ہو سکتا ہے ہاں کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی میں بہت بزی ہوں اور بہت مشغول ہوں اور جو ہے ہم کو اس سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ہاں شادی بیاہ کی ضرورت نہیں ہے یہ اسلام میں نہیں ہے ہاں یہ غیروں کا طریقہ ہے جیسا کہ ہاں نصارہ کے یہاں کیا ہے, ہے کیا کہ نہیں رہمانیت اس رحبانیت کو یعنی شادی شدہ زندگی سے بالکل دور لیکن ہوتا کیا ہے ان کے ہاں چرچوں میں راہب بھی رہتے اور ننے بھی رہتی ہیں ظاہر سی بات ہے ہاں اپنی کیا کہتے ہیں خواہشات کو کب تک آب مرد عورت کنٹرول میں کریں گے ہاں؟ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں ہندوؤں کے ہاں غیروں کے ہاں بھی ہاں ہندوؤں کے ہاں بھی ہے ہاں کیا کہتے ہیں کنیا دان کی جاتی ہے اور جو ہے عورتیں سادھوئی اور سادھو سب لوگ جو ہے ویسے ہی رہتے ہیں لیکن وہاں بھی سب وہی کیا کہتے ہیں اخلاقی گراوٹ رہتی ہے سب ساری چیزیں پیش آتی کیونکہ آدمی جو ہے فطرت سے ہٹے گا تو پھر جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا یہ نکاح فطرت ہے نکاح کیا ہے فطرت ہے اور نکاح نہ کرنا یہ فطرت کی خلاف ورزی ہے اور جو قومیں جو قومیں جو ہے فطرت کی خلاف ورزی کرتی ہیں وہ بہت بڑے بڑے بڑی بڑی آزمائشوں میں اور بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں آج جیسا کہ ہاں معلوم ہے آپ لوگوں کو جو لوگ فطرت سے ہٹتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے کہ شادی کرو پھر بیوی کیا کہتے ہو بیوی ہے میاں بیوی بلے آپس میں ضرورت پوری کریں لیکن جو لوگ جو ہے اس حد کو اس جو ہے شریع حدود کو توڑ دیتے ہیں اور پھر آزادہ آزادانہ زندگی گزارتے ہیں آج کہیں کسی کو ایڈز ہو گیا ایڈز ہو گیا ہے کہیں کسی کو کچھ کہیں کہ کچھ اس طرح کی بیماریاں ساری پھیلی ہوئی ہیں اور پورا معاشرہ کراہ رہا ہے اور کیا کہتے ہیں بہت ساری لالت و مبتلا شریعت کی یہ سب خوبیاں ہیں اسلام کی اس پر غور کرنا چاہیے ون ہوں یہ حدیث جو ہے حسن ہے اور بعض لوگوں کے یہاں یہ صحیح حدیث ہے غور کیجیے عبداللہ بن مسعود انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مربی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا حکم دیا کرتے تھے نکاح کا حکم دیا کرتے تھے آگیا حدیث آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نکاح ایک عورت سے قرآن کی چند آیتوں کے عوض کر دیا اتنا بھی ان کے گھر میں نہیں تھا کہ وہ مہر میں ایک لوہے کی انگوٹھی تک دے سکیں اپنی بیوی کو مہر میں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا قرآن کی آیتوں کے بدلے کہ ہاں ان کو تم دس آئے بیس آئے سکھا دینا چند سورت ہے سکھا دینا یہی تمہارا مہر ہو جائے گا یہی اس عورت کا مہر ہو جائے گا تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کا حکم دیا کرتے تھے اور تجرد اور الگ تھلک کی زندگی سے منع کیا کرتے تھے تجرود کا مطلب کیا الگ تھلگ کی زندگی کے شادی نہیں کریں گے بیوی نہیں رہے گی یہ تجرود کی زندگی اس کو الگ تھلگ کی زندگی کہتے ہیں کہ بیوی شادی نہ کرے گا آدمی تنہا رہے گا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انہا علی تبتلی نہ سخت منع کرتے تھے سخت منع کرتے تھے کہ کوئی شخص سے جو ہے اور جو ہے الگ تھلگ کی زندگی ہاں اور اس سے الگ زندگی نہ گزارے بلکہ شادی کرے اور فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ چاہنے والی عورت زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو اور زیادہ بچہ پیدا کرنے والی یا بچہ جننے والی جو ہے عورت سے شادی کرو ہاں اور یہ کیسے پتا چلے گا بھائی خاندانی اعتبار سے پتا چلے گا ہاں کہ بھائی اس خاندان کی عورتیں ہاں جو ہے شوہروں سے بڑی محبت کرتی ہیں اور بڑا خیال کرتی ہے آپس میں ہاں بڑے اچھے سے رہتی ہیں دیندار عورتیں ہیں اسی طرح سے خاندان ہی سے پتا چل جائے گا کہ اس عورت کے خاندان میں اس لڑکی کے خاندان میں جو اس کی ماں ہے اس کی نانی وغیرہ ہیں اس کی خالائیں وغیرہ ہیں ان کے ہاں بچے کم پیدا ہوتے ہیں یا زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں اس طرح سے دیکھا جائے گا ورنہ تو کوئی نہیں جانتا ہے کہ کتنے بچے پیدا ہوں گے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہ تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ تقدیر کی بات تو کوئی نہیں جانتا لیکن یہ ہے کہ کچھ نسلی چیزیں چلتی ہیں کچھ نسلی چیزیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت پر یہ چیز مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے وہ وہ کرتا ہے کیا نام ہے اللہ تعالیٰ اسی بنیاد پر یا اسی طرز پر اللہ تبارک کو تعالیٰ پیدا کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر جانور بھی بکریاں ہوتی ہیں بھینسیں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہاں بھائی کچھ بکریوں کی نسل ایسی ہوتی ہے کہ بڑے بچے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح سے زمین کی مثال لے لیجیے آپ کہ کچھ کھیتیاں ایسی ہوتی ہیں کچھ کھیت ایسے ہوتے ہیں بڑے زرخیز ہوتے ہیں بڑی اچھی پیداوار ہوتی ہے تو یہ سب چیز جو ہے قانون فطرت ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور یہ فطری چیزیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ پیدا کرنے والی زیادہ بچہ جننے والی عورتوں سے شادی کرو کیوں فینی مکاترم بکم الما <الْأُمَمَة> یا فین مکاترم بکم المبیام القیامہ کہ میں جو ہے تمہارے ذریعے سے انبیاء سے جو ہے اپنی امت کی زیادہ تعداد ہونے پر میں فخر کروں گا قیامت کے دن ہاں؟ تو شخص جو ہے نکاح نہیں کرتا ہے اس نے جو ہے وہ امت کی کثرت گھٹائی کی نہیں اور جو لوگ ایک ہی نکاح پر بس کر لیتے ہیں وہ وہ لوگ بھی تو گھٹا رہے ہیں کہ نہیں گھٹا رہے ہیں ایک نہ کریں دو کریں تین کریں چار کریں اور وہ لوگ آئیں گی جو ہے زیادہ بڑھیں گی تو برکتیں زیادہ ہوں گی آپ لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں کہ ہاں کوئی کہتا ہے کہ بھائی ایک شادی کی تو سعودیہ پہنچائے دوسری شادی کریں گے تو کہاں جائیں گے یہ شادی کی برکت ہے کہ ایک شادی کیے تو سعودیہ پہنچائے اور کیا کہتے ہیں دوسری تیسری کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اور برکت دے گا نگیٹو بولا جائے پازیٹو چیز کی طرف جائیے جو ہے ایجابی اچھے خیال اچھا اس نظر رکھیے ہاں تو جو شخص سے استطاعت رکھتا ہے ہاں اس کو جو ہے ایک پر بس نہیں کرنا چاہیے کثرتیں اس امت کی تعداد بڑھانی چاہیے امت کی تعداد کیسے بڑھے گی کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ بس ایک دو بچے پیدا ہوئے باقی سلسلہ ختم ہو گیا تو اب اسی پر اسی پر راضی ہیں اب یہ نہیں کہ کیا کہتے دوسری عورتوں سے شادی کریں اور بھی بچے پیدا ہوں اور دیکھیے شادی کا مقصد نفسانی یا جنسی انسانی ضرورت پوری کرنا ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک مقصد تو اسی میں بیان فرمایا کہ ضروریت زیادہ ہوگی امت زیادہ امت کی تعداد بڑھے گی دوسرے یہ کہ نیک اولاد نیک اولاد کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا کہ نہیں آپ کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اللہ کا نام لے گی کہ نہیں हा? یہ سب کیوں نہیں سوچتے اللہ کا نام لے گی دیندار ہوگی مسلمان ہوگی تو اس لیے یہ سب ساری چیزیں یہ سارے مقاصد ہیں شریعت کے سارے مقاصد ہیں شریعت کے اور جو ہے برکتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ جو ہے برکتیں دے گا دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی یہ سب سارے جو ہے اچھی تربیت کرنے ایک بچوں کے ایک آدمی ہے اس کے پاس ایک ہی ای اولاد ہے دو ہی دو ہی بچے ہیں اور ایک آدمی ہے جس کے پاس دس بچے ہیں ایک آدمی نے دو بچوں کی تربیت کی ایک آدمی نے دس بچوں کی تربیت کی کس کس کی زیادہ فضیلت ہے بچوں کی دس بچوں کو پالنے کی فضیلت ہے کہ نہیں کر بچیاں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو بچیوں کی پرورش کی تین بچیوں کی پرورش کی اور ان کو سکھایا پڑھایا اور سب کچھ ادب سکھایا اور ان کی شادی کر دی تو یہ بچیاں اس کو جنت میں داخل کر دیں گی یہ سب ساری فضیلتیں ہم لوگ جو ہیں اس پر غور کریں اس پر غور کریں معاشرے کو نہ دیکھیں معاشرے معاشرہ تو آج کہاں سے کہاں لے گئے ہم کو آج معاشرے ہی کو دیکھ رہے ہیں اور معاشرے میں جو ساری خرابیاں ہیں وہ یہ سب چیزیں ہیں کہ آج اگر ہم اور آپ دیکھیں غور کریں یہ موضوع تو نہیں ہے لیکن بہرحال کہ غور کریں کہ خاص کر کے شہروں میں سب ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش بلکہ ساری دنیا کا یہ حال ہے شہروں میں دیکھیں کہ کتنی لڑکیاں کتنی بیوائیں کتنی متعلقائیں ہاں کتنی متعلقہ عورتیں جو ہے اسی ہی بیٹھی ہیں کوئی ان کا سہارا نہیں کوئی سہارا نہیں ان کا ہم سے پوچھا جائے گا کہ نہیں کہ ہم بھی معاشرے کے فرد ہیں کہ نہیں اور یہ کہ معاشرے میں جب ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے تو کئی چیزیں معاشرے میں سوسائٹی میں کئی چیزیں بڑھتی ہیں کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں فقیری محتاجگی مسکینی بڑھے گی کہ نہیں عورتیں جب بے سہارا ہو جائیں گی ماں باپ کب تک دیکھیں گے ماں باپ کب تک زندہ رہیں گے تو اس سے محتاجگی اور مسکینی اور فقیری بڑھے گی کہ نہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں برائی بڑھے گی کہ نہیں برائی بڑھے گی کہ نہیں جب جہاں جنسی انسانی ضرورت نہیں پوری ہوگی اور کوئی اور جب عورت کا کوئی ذمہ دار اور کوئی نگران،, نگران نہیں ہوتا ہے کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہوتا، نہیں ہوتا ہے تو بہت سارے جو ہے بیمار دلوں کی نظریں پڑتی ہیں بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں پیدا ہوتی ہیں اور اور کیا بیماری پیدا ہوتی ہے معاشرے میں معاشرے میں ظلم بڑھتا ہے ظلم بڑھتا ہے کہ نہیں ہاں؟ کوئی عورت کا کوئی آر مددگار نہیں ہے تو جو جی چاہے پڑوسن یا کوئی ایسے اس طرح سے اس پر ظلم کرتے ہیں ہاں اس کے اپنے پرائے دور کے قریب کے لوگ ظلم کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا کوئی نہیں ہے تو چلو اس کا قبضہ کر لیا اس کو مار دیا اس کو ستا دیا اس کو گالی دے دیا یہ سب ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں آہ ہم لوگ تو صرف ایک طرف دیکھتے ہیں اور معاشرے کو دیکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے اور یہ کیا ہوگا وہ ہوگا یہ سب ساری چیزیں اپنے نظر میں رکھیں اور شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھیں کہ شریعت کے کیا کیا مقاصد ہیں اور بھی سے مسئلے میں ہے تب تقریباً پون گھنٹہ ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مبارک حدیثوں پر عمل کرنے کی اور اچھے انداز میں شریعت کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق تطفرما حمید غرب العالم صلی اللہ علیہ نبین محمد وال علی السلام علیکم و اللہ